اور اللہ ہی کی مکھ ہے نسمانو ہے اور زمے کے سب لشکر اور اللہ عزت و حکمت والا ہے